من فما متاع بلحی الدنيا في دیا الا اخر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 یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوا تھا یہ سب سرو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایا زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو بڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسباب ایش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نئی مملک کبیر کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس وقت تم کو اپنی اس ناقبت اندیشی کو کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی اور قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ابدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا دوسرے یہ کہ متائے حیات دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے یہاں تم خواہ کتنا ہی سر و سامان مہیا کر لو موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا اور سرحد موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ منتقل نہ ہوگی وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پا سکتے ہو تو صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہو اور جس کی محبت پر تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو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 وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام یعنی جنگی خدمت کے لیے عام بلاوا نہ ہو یا جب تک کسی علاقے کے مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں تو باقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت ہو جاتی ہے لیکن جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دے دیا جائے تو پھر جنہیں بلاوا دیا گیا ہو ان پر جہاد فرض عین ہے حتیٰ کہ جو شخص کسی حقیقی معذوری کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک معتبر نہیں ہے اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا یعنی خدا کا کام کچھ تم پر منصر نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا در حقیقت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا زریں موقع دے رہا ہے۔ اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے۔ الا تنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار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 جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانا وبینا ہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا اور آپ این اسرات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کی بڑی تعداد دو دو چار چار کر کے پہلے ہی مدینے جا چکی تھی مکے میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابو بکر روی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے نکلے اور اس خیال سے کہ آپ کا تعقب ضرور کیا جائے گا آپ نے مدینے کی راہ چھوڑ کر شمال کی جانب تھی جنوب کی رائے اختیار کی یہاں تین دن تک آپ ہارے سور میں چھپے رہے خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو اسی سلسلے میں ایک برتبہ ان میں سے چند لوگ عین اس غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو تسکین دی کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے خیر لکم ان کنتم تعلمون نکلو خا ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو نکلو خا ہلکے ہو یا بوجھل ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے خواہ برضا و رغبت خواب کراہت خواہ خوشحالی میں خواہ تنگ دستی میں خا ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ خواہ موافق حالات میں خواہ ناوافق حالات میں خواہ جوان و تندرست خواہ ضعیف و کمزور لو ری بو روکیت و سے بلانجنکھ سے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 یعنی یہ دیکھ کر کے مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قحط برپا ہے اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گرا محسوس ہونے لگا